بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب افضل ایام الدنیہ تصنیف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حفیظ اللہ تعالی باب اول اشراد دل خجہ افضل ایام الدنیہ حضرت جابر رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین ایام عشرہ دل حجا کے ہیں کہا گیا کیا جہاد فی صبیر اللہ میں گزرے دن بھی ان دنوں جیسے نہیں فرمایا ہاں جہاد میں گزرے ہوئے دن بھی ان دنوں کے برابر نہیں شوائے اس شخص کے دنوں کے جس نے اپنا چہرہ مٹی میں لت پت کر دیا یعنی وہ شہید ہو گیا